السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر ٹوینٹی سیون میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے کنانیکل کلیکشن آف آئٹمس ہم نے بنائی تھی اور اس کے سلسلے میں ہم نے جو الگردم ڈیولپ کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایونچولی ہمارے پاس ایک ڈی ایف اے آ جائے جو کہ پارسر کی اسٹیٹس کو انکوڈ کرتا ہے وہ سٹیٹس جب بن جائیں تو اس کی بنا پہ ہم پھر اصل میں ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمپلی ڈی ایف اے کو اس طرح تو نہیں انکوڈ کرتا کہ ڈی ایف اے کو ایک گراف سمجھو اور اس کا ایک ایڈجسنسی میٹرکس بنا لو بلکہ جو مثالیں ہم پارسنگ کے حوالے سے باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کرتے آئے ہیں اس میں میں نے جو پارسر کے معاملے جو اس نے کرنی ہوتی ہے کاروائی اس کے حوالے سے شفٹ ریڈیوس ایرر اور ایکسپٹ جو تین یا چار ایکشن تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کئی مثالوں میں تو اب ہمارا مقصد یہ تھا کہ چلیں یہ ڈی ایف اے این ایف اے یہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے لیکن ایونچلی ہم پارسر چاہتے ہیں کہ ٹیبل ڈربن ہو اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ لیکسیکل اینالائزر کے حوالے سے بھی بعد میں ایل ایل جو ہم نے کی تھی وہاں پہ بھی ہم نے ہمیشہ ٹیبلز استعمال کیے تھے اور میرے خیال میں اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ٹیبل جو ہیں لک اپ کے حوالے سے انتہائی افیشینٹ بھی ہیں اور ایک بڑا سمپل سا ڈیٹا اسٹرکچر ہے یعنی کہ روز اینڈ کالمس ہیں اور ان میں آپ جو بھی اینٹریز ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں اب یہ کاروائی جب ہم نے ایل ایل ون پارسنگ میں کی تھی تو وہاں پہ اینٹریز جو تھیں وہ گرامر رولس تھے کہ کون سا گرامر رول استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے lexical analyzer میں بھی ایسی بات تھی البتہ یہاں پہ باٹم اور پارسنگ کے حوالے سے جو ایکشن ہم پارسر کے دیکھ چکے ہیں شیفٹ ریڈیوس ایکسپٹ اور پھر امپلسٹلی یا ایکسپلسٹلی ایرر وہ اب ہم اس ٹیبل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم نے پچھلی دفعہ جو کنانیکل کلیکشن تھی وہ سی سی والی بات وہ تو ہم نے ایک مثال کے لیے مکمل کر دی تھی اور پھر بالکل آخر میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ایونچولی یہ جو ٹیبل ہے اس میں وہ شفٹ ریڈیوس ایکسیپٹ اور ایرر والے جو ایکشنس ہیں وہ کیسے ہم ڈالیں گے اور دوسری یہ بات کہ اصل میں پارسر باٹم وا پارسر جو ہے وہ دو ٹیبلز استعمال کرتا ہے ایک کو ہم نے کہا تھا ایکشن دوسرے کو ہم نے کہا تھا گو ٹو لیکن اگر آپ شروع میں اس ٹیبل کو یاد کریں جب ہم نے اس کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ اس کی روز جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں اور ان کے جو کالمس ہیں وہ ٹھیک ہے ڈفرنٹ ہے لیکن چونکہ روز کامن ہے تو اس لیے جب بھی میں نے وہ پورا پارسینگ ٹیبل دکھایا تو اس میں میں نے اصل میں ان دونوں ٹیبلز کو ایک لحاظ سے مرض تو نہیں کیا ان کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے دکھایا کہ یہ وہ ٹیبل ہے جو کہ پارسر استعمال کرتا ہے اب یہ بات کہ اصل میں وہ دو ٹیبلز ہیں ان کی انٹریز کیسے کمپیوٹ کریں گے اس کا الگردم ہم نے بیئرلی شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم تو آئیے اب ہم اس الگردم کو مکمل کرتے ہیں اور اب اگر اس الگردم کی کاروائی مکمل ہو جائے تو ہمارے پاس وہ تمام جو پروسیجرل چیزیں ہیں یا جو نوٹیشنل چیزیں ہیں یا جو بھی کاروائی ہے باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے اب مکمل ہو جائے گی اور اب اگر یہ ہم کر پاتے ہیں تو ایک پورا مکمل پارسر ہم بنا سکتے ہیں جو کہ ہم ایک مثال پہ پھر چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پارسنگ جو ہے وہ کیسے کرتا ہے تو آئیے پہلے ہم اس ٹیبل کنسٹرکشن کی جو ہے کاروائی وہ مکمل کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم شروع کرتے ہیں بات دوبارہ اسی ایلگردم سے یہ وہ تھا ایلگردم جو میں نے انیشلی آپ کے سامنے پیش کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس کی میں نے دو اف اور ایل سرف سٹیٹمنٹس جو تھی ان کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ اس الگریزم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سی سی کلیکشن جو ہے یہ دے دیں اور یاد رہے اس میں وہ سیٹس ہیں اور ہر سیٹ کو میں نے کپٹل آئے اور اس کے بعد ایک سبسکرپٹ لٹل آئے سے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے یاد ہے یہ وہ آئی زیرو آئی ٹو اور وہ کیوں بنے تھے اور کیسے بنے تھے اب ان تمام جو آئی میرے جو سیٹس تھے ان کو میں باری باری لوں گا اور ان پہ میں کیا کرتا ہوں کہ پہلی اس سٹیٹمنٹ یہ چیک کرے گی کہ اگر کسی آئی آئی میں کرنٹلی ایک آئی آئی کو میں لیتا ہوں اس میں اگر مجھے کوئی آئٹم ملتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ایک گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک ٹرمینل سمبل یا ایک ٹوکن کے لیفٹ پہ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک ٹوکن باقی بیٹا کوما بی جو ہے وہ لک ہیڈ ہے اور دوسری یہ بات کہ گو ٹو i, آئی a آپ کو i, j دیا تھا دیتا نہیں ہے بلکہ یہ ہم چونکہ کاروائی کر چکے ہیں تو یہ ایکچولی ٹرانزیکشن بھی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں یعنی کہ جب ہم نے گو ٹو کو i, آئی a دیا تھا تو اس نے ہمیں ایک سیٹ واپس i, j کیا تھا یہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اگر تو یہ ریکارڈ ہے جو یہاں پہ آپ دیکھیے ایف کا دوسرا حصہ بنا اے اینڈ کنڈیشن کا تو اس صورت میں ہم اپنے پارسنگ ٹیبل میں ایکشن والا جو ٹیبل ہے یہاں پہ اب میں نے جو ایکشن نیم استعمال کیا ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے بھی کہہ لیجئے یا اس ٹیبل کے حصے کے حوالے سے کہہ لیجئے جو اس کا ایکشن پارٹ ہے اس میں دیکھیے میں آئی کامر اے جو ہے اس میں لکھ رہا ہوں شفٹ ج اچھا یہ بھی بات یاد رہے کہ جو ایکشن ٹیبل تھا اس کے کالمس جو تھے وہ سارے ٹرمینلز پہ مشتمل تھے اس میں آپ نان ٹرمینل نہیں دیکھتے تھے نان ٹرمنل جو ہے وہ گو ٹو ٹیبل میں آئیں گے بعد میں تو اس لیے یہاں پہ دیکھیے جو پہلی انٹری ایکشن کی ہے وہ ہے شیفٹ جے کی مطلب یہ کہ اگر پارسل اسٹیٹ آئی میں ہے اور انپٹ پٹ ٹوکن جو ہے اس وقت جو ایکچولی لیکسیکل یا اسکینر کے پاس ہے وہ اے ہے تو ایکشن کیا ہوگا شیفٹ جے اور جو ہم شروع میں مثالیں کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پارسر جو ہے وہ ٹوکنائزر سے اسکینر سے وہ سمبل لیتا ہے اور اس کو سٹیک پہ شفٹ کر دیتا ہے اور دوسری یہ بات آپ کو یاد ہے کہ وہ سٹیٹ بھی یاد رکھتا ہے کہ جب میں نے یہ آئٹم یا یہ جو سمبل یا ٹوکن شفٹ کیا ہے تو جو نئی سٹیٹ ہے وہ کیا ہے اب یہ وہی بات کہ سٹیٹ جو ہے وہ ایکچولی ڈی ایف اے سٹیٹ ہے اور وہ جے ہے آگے چلے تو اب ایل پارٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا گرامر رول ہے جس میں اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ ہے یعنی کہ ایسے وہ تمام گرامر رول جس میں یہ پلیس ہولڈر ڈاٹ جو ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا گیا ہے اب یاد کیجیے اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ کیس ہے جب اس کو مکمل ہینڈل مل گیا لیکن چونکہ یہ الا ون ہے تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو کاما ہے اس کو بھی یاد کیجیے کہ اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مکمل ہینڈل ملے دوسری کنڈیشن کہ جو ان آ رہی ہے اسکینر کے پاس جو ان پٹ ٹوکن ہے وہ اگر اے ہے اور یہ آئٹم آئی آئی میں ہے اور ایک اور کنڈیشن کہ اے جو ہے وہ ایس پرائم نہیں ہے یعنی کہ ہمارا وہ جو آگمنٹ گرامر کا نیا اسٹارٹ سمپل تو اس کیس میں دیکھیے جو ایکشن پارٹ ہے ٹیبل کا یا ایکشن ٹیبل جو ہے اس میں میں اب ریڈیوس اے گوز ٹو ایلفا جو ہے اس کو میں ریکارڈ کروں گا لیکن وہی بات کہ وہ لوک ہیڈ جو ہے وہ کیسے آیا تھا اگر میں آپ کو واپس یہاں پہ لے کے آؤں تو دیکھیے یہ ہینڈل کے اندر اور وہ لک ہیڈ ان ہے تو یہ ریڈکشن جو ہے یہ سمپلی ایسے نہیں ہوگی کہ الفا کے رائٹ right پہ ڈاٹ آ گیا ہے تو ریڈیوس کر دو اصل میں اب یہ چیز دوبارہ آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح یہ ہینڈل پلس لک ہیڈ جو ہے وہ یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں اور ڈی ایف اے کے حوالے سے اب ہم جو ایکشن ہے اس میں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اگر ان پٹ سمبل اے ہے اور یہ گرامر رول میں ہینڈل ہمیں مکمل مل گیا تو پھر شن جو پارسل کا ہوگا وہ ہوگا ریڈیوس تیسرا وہ جو ایکشن اس پارسل نے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ آف کورس ایکسپٹ اور یہاں پہ بات وہی کہ ایونچلی اگر پارسل جو ہے وہ سکسیسفلی آپ کے ان پٹ اسٹرنگ سے جو آپ کی رائٹ موسٹ ڈرویشن ہے اس کو ریورس میں ایکسی کیوٹ کرتا ہوا اگر اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جائے تو پھر وہ کہے گا ایکسپٹ اب جہاں تک ٹیبل کا تعلق ہے اس میں اب یہ تیسری جو اف اسٹیٹمنٹ یا ایل اس کیٹر کرے گی یعنی کہ اگر اس آئی آئی سیٹ میں یہ ایل آر ون آئٹم ہے ایس پرائم گوز ٹو ایس ڈاٹ یاد ہے یہ وہ, وہ آئٹم ہے جس سے کہ یہ ساری کاروائی شروع ہوئی تھی ڈی ایف اے کنسٹرکشن کی اب اگر جب یہ ملتا ہے کسی آئی آئی میں تو دین دی ایکشن پارٹ جو میں نے آپ کے سامنے آپ پیش کیا ہے کہ ایکشن ٹیبل میں آئی کام اے ان پٹ سمبل پہ اب ان پٹ سمپل شیورلی یہاں پہ اصل میں ڈالر ہی ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ان پٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو چکی ہے اور فائنل ایکشن جو اس پارسل کا ہے وہ ایکسپٹ ہوگا اچھا این ایف اے اور ڈی ایف اے کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ کہتا چلوں کہ یاد ہے جب ہم نے لیکسیکل انالیس میں این ایف اے اور ڈی ایف اے بنائے تھے تو اس میں ہم ایک اسٹارٹ اسٹیٹ رکھتے تھے اور ہمارے پاس کچھ اینڈنگ اسٹیٹس یا ٹرمنیٹنگ اسٹیٹس بھی ہوتی تھیں اور شکل کے لحاظ سے یا گرافیکلی ہم نے وہ سٹیٹس جو تھیں وہ دو گول دائروں سے انڈیکیٹ کی تھیں یعنی کہ اگر انپٹ لے کے جو آپ کا ڈی ایف اے ہے وہ ٹرانزیشن کرتا ہوا اس اینڈنگ سٹیٹ یا اینڈ سٹیٹ میں پہنچ جائے تو وہ انڈیکیٹ کرتا تھا کیا کہ اس کو ایک ٹوکن جو ہے وہ مل گیا ہے یاد ہے ہم نے وہ کاروائی کس لیے کی تھی کہ ان پٹ سے ہم نے ٹوکنز کو ایکسٹریکٹ کرنا تھا تو وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ریگولر ایکسپریشنز لو اور ان پٹ لو اور اگر وہ کوئی ریگولر ایکسپریشن سے میچ کر جائے تو وہ ٹوکن جب مکمل ہو جائے تو ہمیں بتا دو کہ ٹوکن مجھے مل گیا اور وہاں پہ یہ بھی تھا کہ ڈی ایف اے کو ہم ان سینس ایک کلوز سٹیٹ میں لے جاتے تھے کہ یہاں پہ اب آگے کاروائی نہ کرو ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ اسٹارٹ سے شروع کر دیتے تھے البتہ جو ڈی ایف اے یا ایف اے میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس میں میں نے سٹارٹ اسٹیٹ کا تو ذکر کیا ہے وہ ٹپیکلی وہی ہوتی ہے جس میں یہ آپ کا ایسپرائم جو آگمینٹڈ رول ہے ادھر سے جو آئٹم بنتا ہے یا اس سے جو اسٹیٹ بنتی ہے وہ ہماری سٹارٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو ایک سلائڈ بھی دکھاؤں گا جس میں سمپلی یہ بات لکھی ہوگی البتہ کوئی اینڈنگ اسٹیٹ جو تھی ڈبل دائروں والی یا ایسی کاروائی میں نے نہیں کی تھی تو ایسا ہے کہ اصل میں اس میں کوئی اینڈ اسٹیٹ سچ نہیں ہے اس میں البتہ ایکشن ضرور ہے یہ جو ایکسپٹ ایکشن ہے اس کا مطلب پارسر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر انپورٹ سٹرنگ جو ہے اس کو لے کے رائٹ موسٹ ڈیرویشن کو ریورس میں چلا کے اگر سٹارٹ سمبل تک پہنچ گئے تو پارسر جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ میں نے انپورٹ کو پارس کر لیا البتہ یہ نہیں ہوا کہ جو وہ اٹ سیلف کسی ایکسپٹنگ میں تو یہ جو بات تھی یہ اب یہاں پہ تیسری اسٹیٹمنٹ ہے اس نے اس چیز کو टेबल کیا ہے اور ٹیبل میں گئی اچھا یہ تو ہے ایکشن टेबल کی اینٹری کا معاملہ بکیا ابھی وہ گو ٹو ٹیبل بھی رہتا ہے یاد ہے گو ٹو ٹیبل جو تھا اس میں کالمس جو تھے وہ نان ٹرمینلس تھے اور جو روز تھیں یہ وہی تھیں جو کہ ایکشن ٹیبل میں آپ کو ملی تھی جس کی بنا پہ میں نے ہمیشہ ان دونوں ٹیبلز کو اکٹھے دکھایا تھا اچھا یہ گو ٹو ٹیبل کی کیا بات تھی یاد ہے جب ہم نے پارسنگ کی مثال کی تھی تو اگر ایک جو پارسر ہے اس کا ایکشن یہ تھا کہ ریڈیوس کر دو تو ریڈکشن کی بنا پہ سٹیک کی جو ٹاپ انٹریز تھی جو ہینڈل تھا کمپلیٹ ہینڈل وہ سارا پاپ ہو کے اس کی جگہ ایک نیا ٹرمینل پش ہوتا تھا اسٹیک پہ البتہ چونکہ سٹیک میں ہمیشہ ہر سمبل کے ساتھ ایک اسٹیٹ ہم نے رکھنی ہوتی ہے تو جہاں تک شفٹنگ کا معاملہ تھا وہاں پہ تو آسان تھی لیکن جب یہ ایک نان ٹرمینل آتا تھا تو پھر ہمیں یہ پتہ چلانا ہوتا تھا کہ پارسر جو ہے اب کس اسٹیٹ میں جائے اے وے کاروائی کچھ ایسی تھی کہ جیسے ہم نے اس ڈی ایف اے کو ریسٹارٹ کرنا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ریسٹارٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ زیرو سے ہو یہ کسی اور اسٹیٹ سے بھی ہم اس کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں یا یہ کہیں کہ جیسے ریکرسو کال تو نہیں ہے ایکچولی اس کے لیے اپروپریٹ ٹرم یہی ہے کہ ہم اس کو ریسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ریسٹارٹنگ یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ریکرسلی ہم ڈی ایف اے کو دوبارہ ہیں تو اس کی خاطر کیا چیز کار, کارآمد ثابت ہوتی ہے یہ وہ گو ٹو ٹیبل ہے ایکشن ٹیبل ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو آئیے اب اسی ایلگریدم میں یہ جو گو ٹو ٹیبل ہے اس کی اینٹریز بھی ہم کیلکولیٹ کر کے اس کو ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ یوں جو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ گو ٹو ٹیبل تو یعنی کہ یہ الگریدم اصل میں دو ایلگردم سے مشتمل ہے پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ایکشن پارٹ کو فلفل کرتا ہے اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اس گو ٹو پارٹ کو کرتا ہے کیونکہ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر اوپر اس سیکشن کے بعد دیکھے تو میں نے این فور لکھا ہوا ہے یہ وہ والا فور لوپ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا تو اب میں گو ٹو ٹیبل کے حوالے سے ایک نیا فور لوپ چلاؤں گا فور ایچ نان ٹرمینل اے ان دا گرامر جی اور اس کی وجہ یہ کہ جو گو ٹو ٹیبل کے کالمس ہیں وہ سارے نان ٹرمینلس ہیں اس گرامر کے اور جو اس کا ایلگر پورشن ہے وہ کیا ہے کہ گو ٹو دیکھو آئی آئی سے یہ سٹیٹ ابھی وہی چل رہی ہے آئی آئی کہ اگر آئی آئی سے اے اب اے جو ہے ایک نان ٹرمینل ہے اس پہ ٹرانزیشن ہے آئی جے میں دین اور پھر یہ دیکھیے انٹری جو گو ٹو کی ہے آئی کوما کیپٹل اے اور اس میں میں نے کیا ڈالا جے تو یہ وہ بات ہے کہ اصل میں جو پارسر کے حوالے سے وہ ہوگا کہ اگر تم نے سٹیک پہ اے کو پش کیا کیونکہ تم نے کوئی ریڈکشن کی ہے تو اس کے بعد تم اسٹیٹ جے جو ہے اس کو پش کر دو اور اب اس اسٹیٹ اور نیکسٹ ان پٹ جو ٹوکن آ رہا ہوگا اس کی بنا پہ پارسل جو ہے اپنی کاروائی جاری رکھے گا لیکن یہاں پہ اب دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ایکشن ٹیبل ہے اس کی اینٹریز کمپیوٹ کر لی ہیں شفٹ ریڈیوس اور ایکسپٹ اور گو ٹو ٹیبل جو ہے اس کی اینٹریز بھی اب ہم نے کمپیوٹ کر لی وہ اب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تو اب ہمارے پاس یہ دونوں ٹیبل جو ہیں وہ سامنے آ گئے یعنی کہ ان کی اینٹریز کیسے کمپیوٹ کی جاتی ہیں اچھا دوسری یہ بات کہ یہ ساری کاروائی ہم نے شروع کی تھی انشیل اسٹیٹ سے اور انیشل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ دا انشیل اسٹیٹ از دا ون دیٹ کنٹینس دی آئیڈم ایس پرائم گوز ٹو ڈاٹ ایس کامر اور اس کی وجہ آپ کے سامنے صاف ظاہر ہے کہ اسی سے ہی ہم نے وہ سارا کلوزر گو ٹو والا معاملہ شروع کیا تھا تو جو بھی کاروائی ہے ڈی کے حوالے سے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے البتہ پارسنگ کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ وہ باٹم اور پارسنگ ہی ہوگی لیکن جہاں کہ یہ پارسل یا ٹیبل کنسٹرکشن کی بات ہے وہ کاروائی ہم اسی آئٹم سے شروع کرتے ہیں اور دوسری یہ بات کہ آل ریم اینٹریز آر مارکڈ ایئر یعنی کہ اگر پارسل دوران پارسنگ اگر وہ ٹیبل کے پاس آتا ہے کنسلٹ کرتا ہے ٹیبل کو اور اس کو نہ تو shift نہ ایکسپٹ نہ ریڈیوس ملتا ہے تو اس کیس میں وہ یہ اسیوم کرے گا کہ میں ایک ایئر کنڈیشن یا ایئر اسٹیٹ میں چلا گیا ہوں اور پارسر جو ہے اس وقت اپنی کوئی ریکوری کے لیے جو بھی کاروائی کرنا چاہتا ہے وہ پھر کر سکتا ہے اب یہاں پہ اس پزل کے کیلے یا اس مکمل باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے کاروائی مکمل ہو گئی البتہ جیسے کہ ہمارا رواج رہا ہے کہ ہم کوئی بھی الگریدم جب مکمل طور پہ کر لیں تو اس کی پھر ایک مکمل اگزامپل وہ بھی ہم کرتے ہیں تو آئیے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک گرامر جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ایک لحاظ سے تھوڑی سی وہ کمپلیکس ہے کہ اس میں وہ سارے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹپیکل گرامرس میں آپ کو نظر آئیں گے وہ لے کے اب یہ پوری کی پوری کاروائی ہم کرتے ہیں یعنی گرامر کو لے کے اس کو آگمینٹ کریں گے اس کے بعد یہ اکنامیکل construction سی سی جو کلیکشن ہے اس کو ہم بنائیں گے اس کو بنانے کے بعد پھر ہم یہ الگردم استعمال کر کے وہ ٹیبلز بنائیں گے اور پھر ان ٹیبلس کو استعمال کر کے ہم اسی گرامر کا کوئی اسٹرنگ جو ہے اس کو پارس کر کے دیکھیں گے کہ کی کیا یہ پارسنگ واقعی ہوتی ہے کہ نہیں اس ٹیبل سے جو کہ یا ان ٹیبل سے جو کہ ابھی ہم نے بنائے ہیں تو آئیے اب یہ لمبی سی مثال ہم شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی چیزیں میکینکل نظر آئیں گی وہاں پہ میں رفتار کوشش کروں گا کہ تیز ہو جائے grammar ہماری وہی جانی پہچانی expression grammar اور اس میں میں نے اس کو آگمنٹ کر دیا ہے پہلے رول سے ایس پرائم goes ٹو ای e, اس کے بعد وہ بکیا وہی ہیں e goes to t minus e, e goes to t, t goes to f ملٹی t, t goes to f اور f goes to id ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیے میں نے یہاں پہ وہ e t پلس ای e کو نکال دیا ہے اور f divided by t کو بھی نکال دیا ہے اور آخر میں f goes to پرنتھس e جو ہے اس کو بھی نکال دیا ہے اور اس کی وجہ جب یہ مثال شروع ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس گرامر کو فی الحال اتنا ذرا چھوٹا کیوں کیا ہے دوسری یہ بات کہ اس میں دیکھیے میں نے وہ پریسیڈینس کے حوالے سے یہ جو ٹی اور ایف والی بات ہے یہ میں نے کی ہے کہ کس طرح گرامر رولس 2 اور 3 جو ہیں یا 2 جو ہے وہ مائنس کو انکوڈ کر رہا ہے اور 4 جو رول ہے وہ ملٹیپیکیشن کے لیے ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ملٹیپیکیشن جو ہے اس کو پریسیڈنس ہو مائنس کے اوپر تاکہ جب ہم پارسنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ یاد ہے آپ کو وہ بات جو شروع میں بھی تھی کہ اگر مائنس اور ملٹیپلیکیشن آ رہی ہو تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ بات پریسیڈینس کی تھی جو ہم نے اس طرح انکوڈ کی تھی بائی ایڈنگ ایکسٹرا گرامر سمبلس اور گرامر رولس البتہ یہ پھر وہی بات کہ شروع کا جو رول ہے یہ گرامر کا حصہ نہیں ہے یہ ہم نے سمپلی اس گرامر کو آگمنٹ کیا ہے وہ جو فرسٹ ہم نے کلیکشن بنانی ہے آئی ناٹ کی اس میں ہمیں مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہ ہمیشہ ایس پرائم گوز ٹو ڈاٹ اس سے بنتی ہے اور اس کی بنا پہ وہ ایک یونیک ہے ورنہ اگر آپ ای سے بنانے کی کوشش کریں تو یہاں پہ اب ای دو ہیں تو یہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا کہ میں آئی ناٹ جو ہے وہ ای سے کیسے بناؤں اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پہ ہم نے گرامر کو آگمنٹ کیا خیر یہ کاروائی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو آئیے اب اس کے اوپر جو پہلے نیکل کنسٹرکشن یا کلیکشن بنانے کی کاروائی وہ کرتے ہیں اچھا اس کی خاطر ہمیں یہ فرسٹ سیٹ کی بھی ضرورت ہوگی وہ اب میں آپ کو پوری کمپیٹیشن تو یا نہیں دکھا رہا یہ آپ کر چکے ہیں تو جہاں تک کہ گرامر سمبلس ہیں ایس پرائم کا جو فرسٹ ہے وہ آئی ہوگا ای کا بھی آئی ڈی کا بھی آئی ڈی ایف آئی ڈی اور مائنس یہ کاروائی میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ اس گرامر کو لے کے تمام جو گرامر سمبلس ہیں ان کے فرسٹ سیٹس یوں ہیں وہ آپ کمپیوٹ کر لیں وہ میں نے آپ کو فی الحال اس کا فائنل آنسر دکھا دیا کیونکہ یاد ہے مجھے یہ جو کلوزر ہے اس کے اندر فرسٹ کی ضرورت ہوگی اچھا اب کاروائی ہم یہاں سے پیورلی مکینکل شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آئی ناٹ بنائیں گے اور آئی ناٹ کیسے بنتا ہے کلوزر آف دس ایل آر آئٹم یہ وہ کو آئٹم ہے ایس پرائم گوسٹ ڈاٹ ای کاما ڈالر یاد ہے یہاں سے یہ ساری کاروائی جو یہ شروع ہوتی ہے اس کا جب آپ نے کلوزر کیا تو سب سے پہلے جو آئٹم اس سیٹ آئی ناٹ میں آئے گا وہ یہی ہوگا ڈاٹ ای کم ڈالر البتہ یہاں سے اب دیکھیے میں اب وہ این ایف ڈی ایف کی بات تو نہیں کہوں گا میں ایک سمپل سا آپ کو رول بتا دوں گا کہ اگر آپ ایک آئٹم کو اس سیٹ میں ڈالیں جس میں ڈاٹ جو ہے وہ کسی نان ٹرمینل سے پہلے ہے تو اس نان ٹرمینل کے جتنے گرام رولس ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ میں آئیں گے اور اس بنا پہ آپ اگر میں یہ آپ کو دکھاؤں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو دو آئٹمس ہیں یہ کیوں آئے ہیں کہ ای گوز ٹو ڈاٹ ٹی مائنس ای کامر ڈالر اور ای گوز ٹو ڈاٹ ٹی کامر ڈالر اس میں وہ جو لک ایڈ ہے اس کے بھی آپ کو کاروائی یاد ہوگی کہ یہ ڈالر کیسے آتا ہے یہاں پہ وہ کلوشر الگریدم اپنے سامنے رکھیے کہ وہ فار ایچ بی ان دا فرسٹ آف جو گیما اے تھا وہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ آپ ذرا کلوزر ایلگردم پہ ایک نظر دوڑا لیجئے البتہ یہ جو میکینیکل کاروائی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی مجھے ڈاٹ جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل کے لیفٹ پہ ملے گا میں اس نان ٹرمینل کے گرامر رولز کو لے کے آؤں گا اب ان رولز کو دیکھیں تو جو ڈاٹ ہے وہ ٹی کے لیفٹ پہ ہے جس کی بنا پہ جو ٹی والے رولز ہیں وہ دیکھیے وہ بھی اب یہاں پہ آ گئے ٹی گوسٹ ڈاٹ f multiply by t, t goes to ڈاٹ ایف اور ان میں لوک ہیڈ سمبلس ڈالر اور پھر دوسری جو لائن ہے اس میں وہی ڈاٹ ایف ملٹی پلائی t, ٹی کوما مائنس اور ٹی گوسٹ ایف کاما یہاں پہ آپ دیکھیے لوک ہیڈ چینج ہو گیا ہے یہ وہ فرسٹ والی بات اب یہاں پہ آ رہی ہے لیکن اب یہ دیکھیے کہ ڈاٹ ایک اور نان ٹرمینل کے لیفٹ پہ آ گیا اور وہ نان ٹرمینل ہے ایف جس کی بنا پہ اب یہ والے جو آئٹمس ہیں یہ بھی آ جائیں گے اور ان میں جو لک ہیڈ ہیں وہ بھی ایڈیشنل آتے جا رہے ہیں یہ اصل میں جب وہ گیما جو فرسٹ میں اگر ایپسلون ہوتا ہے اصل میں جب وہ گیما اگر فرسٹ میں ایپسلون ہو جائے تو اس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایڈیشنل لک ہیڈ سمبلس بھی آنے شروع ہو جائیں گے لیکن اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایف کے جتنے گرامر رولز ہیں چولی ہے تو اس کا ایک ہی یہاں پہ اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرمینل ہے اور ان کا کلوجر اب نہیں ہوگا اور اس بنا پہ اب یہ جو آئی ناٹ سیٹ ہے یہ مکمل ہو گیا آئی ناٹ کو لے کے ہم نے کیا کیا تھا آئی ناٹ کو لے کے ہم نے گوٹو کو کال کیا اور گوٹو کو ہم وہ تمام گرامر کے جو سمبلس ہیں ٹرمینلس اور نان ٹرمینل دونوں بھجواتے ہیں اور گوٹو جو ہے یاد دہانے کے لیے کہ وہ ڈاٹ یا جو پلیس ہولڈر ہے اس کو وہ گرامر رول میں جو اگر وہ سمبل اس کو ملتا ہے جو کہ ہم نے اس کو بھجوایا ہے اس کے رائٹ right پہ موو کر کے ایک نیا سیٹ بناتا ہے جس میں یہ ایل آر وہ ایڈ کرتا جاتا ہے اور ان ایل آر آئٹمس پہ کلوجر چلاتا ہے کلوجر سے جو سیٹ اس کو ملتا ہے وہ پھر ہم واپس گوٹو سے لے لیتے ہیں تو اب بقیہ کاروائی کیا ہے کہ آئن اور تو ہم نے بنا لیا اب ہم گوٹو کو باری باری کال کر کے اس کو وہ سمبلس بھجوائیں گے اور پھر یہ کہ جو نئے سیٹس بنیں گے ان پہ بھی ہم گوٹو کو چلائیں گے تو یہ کاروائی جو ہے ابھی ذرا چلتی جائے گی تو اب میرے خیال میں تھوڑی سی ہم تیزی کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی میکینکل پروسیجر اب یہاں سے شروع ہو گیا گوٹو کے حوالے سے اس کو ہم آئی ناٹ کوما e ای بھجوائیں گے اور یہ ہمیں آئی ون دے گا اور اس کی خاطر جو گوٹو نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ کیا آئی ناٹ میں ایسا کوئی آئٹم ہے جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ای سے پہلے ہے کہ نہیں تو اگر ہم دوبارہ آئے نوٹ پہ نظر دوڑائیں تو اس میں اصل میں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ آئٹم کو یہ موجود ہے کہ ایس پرائم گوز ٹو ڈاٹ ای جو ہے یہ موجود ہے اس پہ آپ گو ٹو یہ کرے گا کہ ڈاٹ کو ای کے رائٹ پہ موو کر کے اس پہ کلوجر کال کرے گا اینڈ شورلی وہ کلوجر جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ ڈاٹ جو ہے وہ گرامر رول کے بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا اور اس بنا پہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے فردر اس کا کلوجر ممکن نہیں تو ہمارے پاس آئی جو ہے یہ اسٹیٹ آ گئی اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ ہم یہ ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ کریں گے کہ آئی سے on ای کیپٹل ای ہے آئی یہ یاد ہے جو ہمارا جو الگریدم ہے ٹیبل construction کا وہ یہ چیزیں بھی دیکھتا ہے اچھا آئی ناٹ میں ای e کو تو ہم نے کال کر دیا ابھی بکیا سمبلس ہیں ہمارے پاس آئی کو جب ہم ٹی بھجوائیں گے تو اس نے بھی پھر آئی نوٹ میں وہ سم وہ آئٹمس ڈھونڈنے ہوں گے جن میں ڈاٹ جو ہے وہ کیپیٹل ٹی یعنی کہ نان ٹرمینل ٹی کے لیفٹ پہ ہے اور جب اگر اس نوٹ پہ آئٹم نظر دوڑائیں تو اب آپ کو یہ والے آئٹمس نظر آئیں گے جن میں ای ڈاٹ ٹی ہے اور ای ڈاٹ ٹی کامن ڈالر ہے ان پہ گو ٹو نے ڈاٹ کو آگے شفٹ کرنا ہوگا پھر وہ شفٹیڈ آئٹم جو ہیں ان پہ وہ کلوزر کال کرے گا اور ان کلوزر کی بنا پہ جو سیٹ ہمیں ملے گا اس کو ہم آئی ٹو میں اب رکھ رہے ہیں جس کی بنا پہ آپ دیکھیے آئی ٹو میں, میں نے دکھایا ہے کہ اس میں یہ دو آئٹمس آ گئے ای گوز ٹو ٹی ڈاٹ دیکھیے ڈاٹ جو ہے آگے شفٹ کر گیا ہے اور ابھی بعد میں اس پہ جب میں دوبارہ گوٹو ٹو چلاؤں گا تو پھر یہ ڈاٹ اور آگے شفٹ ہوگا تو یہ نہیں کہ میں اسی میں ڈاٹ کو جو مکمل طور پہ رائٹ پہ لے جانے کی کوشش کروں تو یہ اب ہمارے پاس فی الحال تین سیٹس بن گئے ہیں آئی زیرو آئی ون اور آئی ٹو اور ان میں کیا ہے یہ ایل آر ون آئٹمس ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ آئی زیرو آئی ون آئی ٹو کو ہم اس سی سی کلیکشن میں ڈالتے جا رہے ہیں وہ بعد میں ہم اپنے الدم میں استعمال کریں گے آگے چلیے آئی تھری جو ہے وہ آئی ناٹ کاما ایف سے بنے گا اور یہاں پہ اگر میں واپس آئی ناٹ پہ جاؤں تو وہ رول جن میں ڈاٹ جو ہے وہ F کے پہ ہے ان کو اب نے کیا ہے یہ وہ چار آئٹمس ہیں گرامر رول تو ایکچولی دو ہیں لیکن لک اہیڈ کی بنا پہ اصل میں یہ چار آئٹمس ہیں جن میں ڈالر بھی لک اہیڈ ہے اور مائنس لک اہیڈ ہے اور وہ دو گریمر رولس کے ٹی گوسٹ ڈاٹ f ٹائمس اور ٹی گوسٹ ڈاٹ f یہ دونوں اب یہاں پہ موجود ہیں گوٹو نے اس ڈاٹ کو دونوں یا چاروں میں آگے شفٹ کرنا ہے پھر ان کا وہ کلوجر کرے گا اور کلوجر کی بنا پہ جو نیا سیٹ بنے گا اس کو اب میں i3 کہوں گا اور دیکھیے i3 میں اب فائنلی یہ وہ آئٹم آگے اور اس میں جو چینج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیے ڈاٹ جو ہے وہ آگے شفٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ بھی دیکھتے چلیے کہ f ڈاٹ ملٹی میں ڈاٹ جو ہے وہ ایک ٹرمینل سے پہلے ہے یعنی کہ ڈاٹ کے بعد ملٹیپیکیشن ہے دوسرے کیس میں f ڈاٹ جو ہے اینڈ پہ ہے تیسرے کیس میں بھی ڈاٹ جو ہے وہ ملٹیپیکیشن سے پہلے ہے اور فائنلی پھر f ڈاٹ ہے یعنی کہ اینڈ پہ ہے اس کی بنا پہ اب اس کا فردر کلوجر جو ہے وہ پوسبل نہیں ہوگا یعنی کہ ان سے اور چیزیں ابھی i3 میں نہیں آئیں گی تو i3 یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا آگے چلیے i4 جو ہے اس کو میں آئی ناٹ کاما آئی جب گو ٹو کو بھجواتا ہوں تو وہ کیا کرے گا واپس اگر ہم آئی ناٹ پہ چلیں تو ایف ڈاٹ آئی ڈی کاما اور f.id, ڈاٹ ملٹیپلیکیشن یہ تین جو آئٹمس ہیں یہ آئی ناٹ میں موجود ہیں گو ٹو ان میں ڈاٹس کو آگے شفٹ کر کے ہمیں جو نیا سیٹ دے گا اس کو اب میں آئی فور میں ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ اب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا آگے چلتے گے اب دیکھیے یہاں پہ کاروائی مکمل نہیں ہوئی یہ آئی فور تک اب جو کلیکشن ہے میرے پاس اکنامیکل کلیکشن اس میں آئی زیرو سے آئی فور تک یہ سیٹس جو ہے میں ایڈ کر چکا ہوں لیکن وہ لوپ جو ہے ابھی چل رہا ہے اب کیا ہوگا کہ میں گو کو اب آئی ناٹ اگر ختم ہو گیا یعنی کہ تمام سیمبلز جو گرامر کے وہ میں بھیجوا چکا ہوں تو پھر یہ کاروائی ختم ہوگی ورنہ ابھی کاروائی اور چلے گی اور وہ یوں کہ اب میں آئی ٹو کو مائنس بھیجواتا ہوں اور اس پنا پہ اگر میں دوبارہ اب آئی ٹو کو دیکھوں تو اس کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مائنس جو ہے وہ اس رول میں ڈاٹ کے پہلے تھا یا بعد میں تھا اور گوٹو نے اس کو آگے شفٹ کیا جس کی بنا پہ i5 جو ہے وہ اب دیکھیے کیسے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ t-.e جب آیا میں آپ کو واپس یہاں پہ لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیے ڈاٹ جو ہے اب وہ ایک نان ٹرمینل سے پہلے آ گیا ہے یہ i5 کی کامپیٹیشن ہو رہی ہے کہ گوٹو نے ڈاٹ کو جب شفٹ کیا مائنس کے بعد تو ڈاٹ جو ہے وہ ای e کے پہلے آ گیا اور اس کی بنا پہ دیکھیے یہ آلموسٹ لائک این شروع ہو گیا کہ e جو ہے وہ گرامر رول موجود ہے گوس ٹو ٹی مائنس سی وہ آیا پھر ڈاٹ ٹی آیا اب ان دونوں میں دیکھیے کہ ڈاٹ جو ہے وہ ٹی سے پہلے آ گیا ٹی از اندر ٹرمینل نان ٹرمینل جس کے بنا پہ یہ آ گئے. ان کو دیکھیے ان میں ڈاٹ جو ہے وہ ایف سے پہلے آ گیا اور ایف بی نان ٹرمینل جس کے بنا پہ یہ آئٹم آ گئے. اور یوں یہ کاروائی چلتی جائے گی تب تک کہ وہ کلوجر جو ہے وہ ختم ہو گیا جس کے بنا پہ اب آئی جو ہے وہ مکمل میرے سامنے آ گیا آئی سکس کو لے لیجئے آئی سکس بنے گا اگر آپ آئی تھری میں اور ملٹیپیکیشن لے کے یہ دو آرگومنٹس گوٹو کو بھجوائے اور اس میں جب یہ ڈاٹ جو ہے یہ شفٹ ہوگا گوٹو کی بنا پہ تو وہ ڈاٹ ٹی یہ جو دو آپ کو آئٹمس نظر آ رہے ہیں ان میں ایک نان ٹرمینل سے پہلے آیا اور پھر وہی بات کہ یہاں پہ اب ٹی والے جو رولز ہیں وہ استعمال ہوں گے اصل میں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پہ یہ وہ جو ایپسلون ٹرانزیشنز ہیں ان کو میں یہ پکڑ رہا ہوں جن کی بنا پہ اب یہ ایڈیشنل آئٹم جو آ رہے ہیں لیکن چونکہ یہ ایل آر ون آئٹمس ہیں تو ایپسلان ٹرانزیشن صرف ملٹیپیکیشن پہ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئٹمس میں ڈالر بھی ہے مائنس بھی ہے اور ایونچلی ان میں اب دیکھیے ڈاٹ جو ہے وہ ایف کے شروع میں آ گیا جس کی بنا پہ اب یہ جو رولز ہیں یا یہ گرامر رولز اور ان کے بنا پہ جو آئٹمس ہیں وہ اب آئی سکس میں آ جائیں گے آگے چلتے ہیں آئی سیون جو ہے وہ آئی فائیو کو جب میں آ, بھیجواتا ہوں along with ای e, تو وہ جو کمپٹیشن کرے گا اس کے نتیجے میں اب میرے پاس یہ جو آئٹم ہے سنگل آئٹم وہ i7 میں ملے گا اچھا یہاں سے اب تھوڑی سی مزیدار دار بات کہ اگر میں i5 کو t بھیجواتا ہوں آ, t سمیت بھیجواتا ہوں go to کو تو اس سے جو سیٹ بنے گا وہ اصل میں i2 ہی بن جائے گا اب یہ چیز آپ کنفرم کر لیجئے کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں واپس i5 میں جائیں آئی فائیو کو لے کے اس کے اندر ٹی لگائیں اور ٹی لگانے کے بنا پہ جو ڈاٹ شفٹ ہوگا جس سے پھر آپ کلوجر کریں گے تو اصل میں آپ کو جو سیٹ ملے گا وہ آئی ٹو ہی ہوگا وہ آئیڈینٹیکل ہوگا تو بجائے یہ کہنے کے کہ وہ ایک نیا سیٹ ہے وہ ایکچولی ہے تو وہی وہ اس کی بنا پہ اصل میں اب جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ ہوگا کہ کچھ سیٹس میں جب آپ گو ٹو کال کریں گے اور گو ٹو کے ساتھ وہ سمبل بھجوائیں گے تو جو وہ سیٹ واپس کرے گا وہ اصل میں پہلے سے ہی موجود ہوگا تو یہاں پہ وہ ڈی ایف اے ٹرانزیکشن جو ضروری نہیں کہ ہمیشہ نئی ہی سٹیٹس میں جائیں وہ واپس کسی ایکزسٹنگ سٹیٹ میں آ جائیں گی اور یہی صورتحال حال آئی کی ہے یا آئی فائیو کاما ایف کی ہے کہ وہ آپ کو آئی دے گا آگے چلے تو آئی فائیو کاما آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو آئی ہی دے دے گا جس بنا پہ یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ایک لحاظ سے نیا سیٹ جو بنا ہے وہ اصل میں پہلے ہم بنا چکے ہیں آئی ایٹ کو دیکھیے یہاں پہ البتہ تھوڑی سی اب کاروائی مختلف ہے کہ آئی سکس کو جب ہم گوٹو کو بھیجوائیں گے اس بنا پہ ہمارے پاس یہ نیا ایک سیٹ بنا ہے جس کی بنا پہ اب ایک نیا نمبر آئی ایٹ آ گیا ہے تو اب دیکھیے ہم زیرو سے ایٹ تک پہنچ چکے ہیں درمیان میں یہ ضرور ہوا تھا کہ گوٹو نے ہمیں اگزسٹنگ سیٹ بھیجوانے شروع کر دیے تھے البتہ آئی ایٹ جو ہے یہ اب نیا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ ڈاٹ جو ہے وہ بالکل گرم رول کے End پہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ اب اس کے اوپر فردر کاروائی ممکن نہیں ہوگی i3 کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمیں آئی سے بھی مل جاتا ہے اسی طرح آئی جو ہے اس کی بنا پہ ہمیں i4 مل جاتا ہے اور یہ وہی بات کہ ان کالس go to آئی سکس کاما اور آئی سے جو سیٹ بنتے ہیں وہ اصل میں ہم پہلے بنا چکے ہیں تو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس کو ہم کوئی پرائم یا ڈبل پرائم کہہ دیں نہیں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے سیٹ ہم پہلے بنا چکے ہیں تو ہم وہی وہ استعمال کریں گے اور دوسری یہ بات کہ ٹرانزیشن کے حوالے سے اس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ اگر آپ اسٹیٹ 6 میں ہیں اور ایف جو ہے وہ سمبل ہے اسٹیک پہ تو آپ اسٹیٹ 3 میں چلے جائیں گے اور وہ ایگزٹنگ اسٹیٹ ہوگی اچھا یہاں تک جو کاروائی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی گرامر کے اوپر کتنے اسٹیپس انوالو تھے اور وہ پیورلی میکینکل تھی کہ کس طرح وہ ڈاٹ جو ہے اس کو آگے شفٹ کرتے جاؤ اور اس پہ کلوجر کرتے جاؤ اور میرے خیال میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ گرامر اگر ذرا سی بڑی ہو تو یہ کاروائی بڑی لمبی ہو جائے گی اور یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر میں نے آپ کو تکلیف دینی ہو آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں جس میں کوئی گرامر رول میں یا گرامر آپ کو دیتا ہوں جس میں کوئی پچیس یا چالیس رولز ہیں فرض کریں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کلیکشن بنا کے دکھائیں ہاتھ سے تو یقیناً آپ کوس رہے ہوں گے ٹیچر کو یا کسی کو کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ تو کمپیوٹر کے لیے ہے یہی تو وہ کاروائی ہے جو کہ کمپیوٹرز کرتے ہیں اچھا یہ مجھے تم نے کیوں مصیبت میں ڈال دیا ہے اور یہ وہ جواز بھی ایک لحاظ سے بن جاتا ہے کہ یہ کاروائی جو ہے یہ ہم کسی آٹومیٹک ٹول میں ڈال سکتے ہیں اور یقیناً یہ ہے یہ ٹول ہم استعمال کریں گے البتہ کسی بھی ٹول کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو البردم ہے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کی مثال کی جائے اور یقیناً آپ کو ایسی چھوٹی موٹی اسائنمنٹ ضرور ملیں گی لیکن جہاں تک پروسیجر کی بات ہے وہ بالکل انتہائی ہے اور اس یہ ایک کیس ہے کہ یہ, کمپیوٹر سے جائے یہ ہاتھ سے کرنا جو ہے اس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ یہ کوئی کمپیوٹر پروگرام ہی کرے اچھا ابھی بقیہ چیز رہتی ہے کہ ہم نے یہ کلیکشن بنا لی تو اس سے اب ہم نے ٹیبل جو ہے وہ بنانا ہے تو آئیے اب وہ ٹیبل انٹریز جو ہیں ان کو بھی کمپیوٹ کر لیں اچھا ٹیبل کے حوالے سے میں نے جو بات کہی تھی کہ اصل میں یہ دو ٹیبلز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایکشن اور گو ٹو ان کی جو روز ہیں وہ یہ جو کلیکشن ہماری بنی ہے اس میں جتنے ٹوٹل سیٹس بنے ہیں وہ ایٹ ہیں یعنی کہ آٹھ سیٹس ہم نے بنائے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گو ٹو جو تھا وہ بار بار باز کار تھا. ہمیں کاٹنگ سیٹس جو ہے آئی ٹو آئی تھری ہی دینا اس نے شروع کر دیا تھا اب اس پن آپ جو ٹیبل سائز ہے وہ دیکھیے کہ نمبر آف روز زیرو تھرو ایٹ ہے یعنی کہ نو روز ہیں ایکشن پارٹ جو ہے اس ٹیبل کا اگر ہم اس دونوں ٹیبلس کو ملا کے رکھیں تو ایکشن پارٹ میں دیکھئے چار کالمس ہیں آئی ڈی مائنس ملٹی اور ڈالر یہ ٹرمینل ہیں اور گو ٹو پارٹ میں دیکھیے میرے جو سمبلس ہیں وہ آ گئے ای e, ٹی اور ایف یہ اب وہ نان ٹرمینل ہیں جو میری گرامر میں شامل تھے اب انٹریز ان کو میں نے فل کرنا ہے تو اگر آپ وہ ایلگر اپنی نظر میں رکھیں تو اس میں ہم پہلے جو ہے وہ پارٹ جو تھا اس کو فل کرتے ہیں اور پھر بعد میں ایک نیا فور لوگ چلا کے اس کا یہ جو گو ٹو پارٹ ہے اس کو ہم فل کریں گے تو آئیے اب یہ ایک اور میکینیکل کاروائی ہم کرتے ہیں اور پھر ذہن میں بات رہے کہ یہ چیز آئی ہے کہ یہ کمپیوٹر سے کروائی جائے یہ خود کرنا جو ہے یہ تو اپنے آپ کو تنگ کرنے والی بات ہے اور غلطی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں فی یہ مثال ہمیں کرنی پڑے گی تو آئیے اب ذرا تیزی سے یہ مثال بھی ہم مکمل کر لیں اس کی خاطر میں اس لوپ کے جو تین ایف اسٹیٹمنٹس تھی ان کو میں باری باری لیتا ہوں اس میں جو پہلا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایف اے گوز ٹو ایل ڈاٹ اے کوما بی ٹا بی این آئی آئی این گو ٹو از آئی جے دین سیٹ ایکشن آئی اے ٹو جے اے از ٹرمینل یہاں پہ میں نے وہ سیل کا وہ اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ وہ اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہے یا کاغذ پہ موجود ہے نوٹس میں تو وہ بھی اپنے سامنے رکھیے یہ وہ پہلی ایف اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں جو کلیکشن ہے اس پہ لاگو کروں گا وہ کس طرح کہ آئی ناٹ جو ہے اس کو میں سب سے پہلے لیتا ہوں دیکھیے واپس آئیے کہ یہ میں نے ہر آئی آئے پہ کرنا ہے یعنی کہ اکنامیکل کلیکشن کے جتنے سیٹس ہیں ان پہ میں یہ اسٹیٹمنٹ فی الحال چلاتا ہوں سب سے پہلے آئے آئے کی value آئی ناٹ ہے جس کی بنا پہ ہم آئی ناٹ میں آئے اب اس آئی ناٹ میں میں نے دیکھنا ہے کہ ڈاٹ جو ہے وہ ایک جو اگر آپ واپس دوبارہ ادھر آئے کہ اس کو ہم نے ایک ٹرمینل جو ہے اس کے لیفٹ پہ دیکھنا ہے تو اگر ٹرمینل آئی ڈی ہے تو اس کے حوالے سے دیکھیے کہ آئی ڈی کے کیس میں یہ تین آئٹمس جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ موجود ہیں f goes to ڈاٹ آئی dollar f goes to گوز ٹو minus اور ایف گوز ٹو ڈاٹ آئی ڈی یہ ملٹیپلیکیشن سمپل یہ وہ تین آئٹمس ہیں آئی ناٹ میں تین ایل آر جن میں ڈاٹ جو ہے وہ آئی ڈی لیفٹ پہ ہے اور یہ وہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں گے اور یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ گو ٹو آئی ناٹ کاما آئی ڈی از اکول یہ گو ٹو نے ہمیں بتایا تھا اور یہ ہم نے کی تھی اگر آئی ناٹ میں ہیں اور آئی ڈی ان پٹ سمبل ہے تو آئی فور میں چلے جاؤ جس کی بنا پہ اب جو ایکشن پارٹ میں زیرو کام آئی ڈی میں ہم شفٹ دیکھیے کیا ڈال رہے ہیں شفٹ فور اب اس میں یہ زیرو اور آئی ڈی اور فور کہاں سے آئے ذرا واپس آئیے زیرو آیا آئی ناٹ سے آئی ڈی آیا یہ جو گو ٹو کی کال کو ہم نے پرائمر بھیجا اور فور کہاں سے آیا آئی فور سے اب یہ جو مکمل انٹری ہے 0 کما آئی ڈی شفٹ اس کے سارے ایلیمنٹ ہمارے سامنے موجود ہیں اور اگر ہم ٹیبل میں جائیں تو یہ انٹری زیرو آئی ڈی میں نے ہائی لائٹ کی ہے اور یہاں پہ دیکھیے ہم کیا ڈالیں گے ایس فور یعنی کہ وہی بات کہ پارسر کے حوالے سے اگر تم اسٹیٹ 0 میں ہو اور جو ان پٹ ٹوکن ہے وہ آئی ڈی ہے تو شفٹ کرو اور اسٹیٹ 4 میں چلے جاؤ تو یہ آئی ڈی جو ہے یہ اسٹیک پہ آ جائے گا اب آگے چلیے یہاں پہ اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ ایک ٹرمینل جو ہے وہ ڈاٹ سے پہلے ہے کہ نہیں وہ i2 کے کیس میں ڈاٹ جو ہے وہ مائنس سے پہلے ہے جس کی بنا پہ ایک یہ انٹری آئے گی کہ i2, ٹو مائنس جو ہے وہ i5 ہے اور اس کی بنا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن 2, کاما مائنس شفٹ ہے اگر میں ٹیبل میں واپس جاؤں تو 2, کاما مائنس جو ہے وہ یہ اور یہاں پہ دیکھیے میں نے s5 کو ڈال دیا آگے چلیے ایک اور جو میرے پاس سیٹ ہے آئی کلیکشن میں اس میں یہ ایل آر ہیں جن میں ڈاٹ جو ہے وہ اب ملٹیپیکیشن سے پہلے ہے دیکھیے ہم وہ تمام ایل آر کو تلاش کر رہے ہیں جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ایک ٹرمینل سے پہلے ہے اور یہ وہ اب تیسرا کیس ہے جس میں وہ ملٹیپیکیشن سے پہلے ہے اور آئی کے حوالے سے ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ آئی تھری کامن ٹرانزیکشن ہمیں آئی سکس اس نے دی تھی جس کی بنا پہ آپ سمجھ گئے کہ ایکشن 3 کا وہ ملٹی پلائی شفٹ سکس ہے اب اگر میں ٹیبل میں آؤں اب اگر ٹیبل پہ آئیں تو یہاں پہ تھری اور ملٹیپلیکیشن پہ جو سیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ جو انٹری ہے وہ شورلی ایس 6 یعنی کہ شفٹ اور 6 اسٹیٹ میں چلے جاؤ آگے چلے تو I5, ID پہ I4 ہے یہاں پہ آپ میں نے پورا I5 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا میں اب یہ سیوم کر رہا ہوں کہ I5 آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور اگر اس پہ آپ دیکھیں تو ID پہ I4 ہے اور جس کی بنا پہ 5, ID پہ Shift 4 ہے اور 6, ID پہ I4 ہے جس کی بنا پہ 6, ID جو ہے وہ بھی Shift 4 اس میں انٹری آئے گی یہ دونوں انٹریز جو ہیں اگر میں واپس ٹیبل میں آؤں تو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں اب دیکھیے S4 اور S4 جو ہیں یہ دونوں انٹریز آ گئی ابھی کاروائی باقی ہے آگے چلیے اب یہاں سے اب وہ جو دوسری اف اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ ایل سیف ایکچولی اس ایلردم کی اس کو ہم لیں گے یہاں پہ یہ تھا معاملہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ وہ آئٹم جس میں ڈاٹ جو ہے کسی گرامر رول کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ ہمیں مکمل ہینڈل مل گیا اور کاما لک اے ہیڈ ہے ان آئی آئی اینڈ a is not s prime then set action ia to reduce a, alpha یہ جو اب if statement ہے یعنی کہ ایل سیف اصل میں الکردم کے حوالے سے اس کو لے کے جب ہم چلتے ہیں تو آئیے دیکھیے کہ کون سے جو سیٹ ہیں ہمارے اکنامیکل کلیکشن میں وہ اس کو میچ کرتے ہیں یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں دیکھیے کہ i2 ٹو میں ایک سیٹ جون ایک موجود ہے وہ ہے e goes to t dot اوپر اس میں e goes to t dot مائنس ای بھی ہے لیکن جو جس آئٹم کو ہم اب تلاش کر رہے ہیں وہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے یہ وہ آئٹم جس میں ڈاٹ جو ہے وہ گرامر رول کے کسی گرامر رول کے بالکل اینڈ میں پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ اب دیکھیے یہاں پہ ڈالر ان پٹ سمبل اگر ہو تو یہ مکمل ہینڈل انڈیکیشن ہے جس کی بنا پہ آپ سمجھ کے ہوں گے پارسر کا جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہوگا ریڈیوس لیکن ریڈیوس کے حوالے سے دیکھیے کیا کہ, two, dollar, یعنی کہ state میں اگر تم موجود ہو اور ان پٹ جو آ رہی ہے یا انپوٹ ٹوکن جو ہے وہ ڈالر ہے تو تم نے ریڈیوس کرنا ہے اور یہ 3 کا مطلب ہے بائی گرامر رول 3 ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں تم نے وہ گرامر رول اپلائی کرنا ہے اب اس کی بنا پہ اگر میں ٹیبل میں واپس آؤں تو یہ دیکھیے ٹو کامر ڈالر میں میں کہتا ہوں آر تھری یعنی کہ ریڈیوس کرو بائی گرامر رول تھری یہ ابھی کاروائی اور چلے گی آئی تھری جو ہمارے پاس سیٹ ہے کنوکل کلیکشن میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ دو آئٹمس میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جن میں میں نے ڈاٹ کی پوزیشن آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح یہ ایک گرامر رول ٹی گوز ٹو ایف کے بالکل رائٹ پہ, پہ پہنچ چکا ہے البتہ یہاں پہ دیکھیے کہ ان پٹ جو ہے لک ہیڈ سمبل جو ہے وہ دو ہے ڈالر ہے اور مائنس ہے ان کی بنا پہ جو دو اینٹریز بنے گی وہ میں نے اب ہائی کی ہے کہ ایکشن اب ایکشن ٹیبل میں ہے دیکھیے ابھی بھی ہم تھری کامر ڈالر گوز ٹو ریڈیوز اور 3, کامر جو ہے وہ ریڈیوز فائیو ہوگا اگر میں ٹیبل میں واپس جاؤں تو میں نے یہ دو اینٹریز ہائی کی ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ اب یہ آر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ریڈیوس بائی گرامر رول ایک اور آئٹم جو ہے سیٹ دیکھ لیجیے جس میں یہ آئٹمس ہیں جس میں ڈاٹ جو ہے وہ بھی گرامر رول ایف گوز ٹو آئی ڈی کے بالکل رائٹ پہ ہے البتہ دیکھیں یہاں پہ یہ تین ان پٹ لوک ہیڈز ہیں ڈالر مائنس اور ملٹیپلیکیشن جن کی بنا پہ اب یہ تین انٹریز جو ہیں ایکشن 4, کا ما ڈالر ریڈیوس سکس ایکشن فور کا مائنس ریڈیوس اور ایکشن 4, کا ما ملٹیپلائی ریڈیوس جو ہے وہ یہاں پہ اس ٹیبل میں آئیں گی اگر میں آپ کو اب ٹیبل پہ لے کے آؤں تو وہ یہ تین انٹریز میں نے ہائی لائٹ کی ہیں یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ ریڈیوز 6 جو ہے وہ کس بنا پہ اب آ گیا ہے ابھی کاروائی مکمل نہیں ہوئی ابھی بھی چلیے آگے کہ i7 میں آپ کو یہ رول یا یہ آئٹم ملے گا t goes to e ڈاٹ اس پہ ڈالر انپٹ اگر لوک ہیڈ ہے تو ایکشن جو ہے 7, کامر ڈالر ریڈیوز ٹو اور پھر اگر آپ آئی ایٹ کو لیں اس میں بھی آپ کو یہ آئٹم ملیں گے جس میں ڈاٹ جو ہے اس گرامر رول ٹی گوز ٹو ایف ملٹی پلائی ٹی رائٹ پہ ملے گا یعنی کہ رائٹ موسٹ جو اس کا ہے وہاں پہ ملے گا اور جو ان پٹ لوک اہیڈ ہے وہ ڈالر اور مائنس ہے جس کی بنا پہ یہ دو نو نئی انٹریز جو ہیں یہ ٹیبل میں آئیں گی اور یہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں کہ آر ٹو آر فور اور آر فور یہ جو ابھی میں نے پچھلی سلائڈ پہ جو ایکشن اینٹریز میں نے کمپیوٹ کی تھی وہ اب یہاں پہ آ گئی اچھا اب وہ دوسرا جو ایل سیف والا معاملہ تھا وہ مکمل ہوا تو اب وہ تیسرا ایل سیف جو تھا وہ اب یہاں پہ اب آ جائیں گے ہم اس پہ اور یہ وہ ایکسپٹ اسٹیٹ والا معاملہ ہے کہ وہ کون سا سیٹ ہے جس میں یہ ایل آر ون آئٹم ہے ایس پرائم گوز ٹو ایس ڈاٹ کامر ڈالر دین ایکشن i کامر ڈالر از سیٹ ٹو ایکسپٹ یہ جو ہے یہ کس میں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اصل میں I1 میں ہے ذرا غور طلب بات کہ S' پرائم گوز ٹو ڈاٹ نہیں یہ تو آئی میں ہے S ڈاٹ یعنی کہ ڈاٹ جو ہے وہ بالکل S کے آخر میں پہنچ گیا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پارسر اگر اس اسٹیٹ میں پہنچ جائے جس میں ہینڈل ہے S' پرائم گوز ٹو تو اس نے واقعی اپنی پارسنگ جو ہے وہ سکسیسفلی مکمل کر رہی ہے اور یہ جو LR1 آر آئٹم ہے یہ اصل میں اسٹیٹ ون میں یا یہ جو کلیکشن میں آئے ون ہے اس میں موجود ہے جس کی بنا پہ ایکشن ٹیبل میں آئے کمر ڈالر کو لے کے ہم اس میں یہ دیکھیے اکسپٹ ڈال دیں گے اب میرے خیال میں اتنی کاروائی دیکھ کے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کمپیوٹر جو ہے ان کا فائدہ کیا ہے اب ایسی کاروائی جیسے کہ میں نے ارض کیا اگر میں آپ کو گرامر دے دوں جس میں 6 یا سات رولز کی بجائے بیس یا تیس ہوں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے وہ کلیکشن بنانی کتنی مشکل ہے اس کے بعد یہ ٹیبل کنسٹرکشن کتنی مشکل ہے, ہے تو میکینیکل لیکن اس میں اتنے زیادہ سٹیپس انوالوڈ ہیں کہ آپ فوراََ کہہ اٹھیں گے کہ یہ کام واقعی کمپیوٹر کے لائق ہے اور اچھا ہے کہ میں یہ الگم سیکھ رہا ہوں کیونکہ اگر کسی نے میرے ذمہ یہ بات لگائی کہ میرے لیے یہ باٹم اور پارسر ٹیبل جو ہے یہ کمپیوٹ کرو تو میں یہ ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا میں تو شورلی اس کے لیے یا تو خود کوئی پروگرام لکھوں گا یا اگر مجھے لکھا لکھا ہے ٹول مل جائے تو اس کو استعمال کروں گا لیکن ہم نے اپنے آپ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کاروائی مکمل کریں گے تو آئیے ایکشن پارٹ تو اب ٹیبل کا ہو گیا ایکشن ٹیبل جو ہے وہ بن گیا ٹو کا معاملہ بھی رہتا ہے تو آئیے اس کو بھی مکمل کر لیں وہ کیا تھا کہ فور ایچ نان ٹرمینل اے این جی یعنی کہ گرامر میں دیکھیے جی پرائم یعنی یہ صرف جی میں ہے جی پرائم وہ آگمینٹ گرامر ہے ہم اگر آپ ٹیبل میں نوٹ کریں تو ایس پرائم کا کالم نہیں اس میں موجود تو اب میرے جو ایکچل نان ٹرمل گرامر کے ہیں ان کو باری باری لے کے اف گو ٹو i, i, کام اے از اکول ٹو آئی جے دین گو ٹو آئی کاما کیپٹل اے گیٹس جے یہ کاروائی کی خاطر میں نے اب یہ ساری باتیں ایک ہی دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں یہ آپ ڈیٹیلز جو ہیں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ گو ٹو i, ناٹ کاما کیپٹل ای آئی ون تھا جس کی بنا پہ جو گو ٹو ٹیبل کی اینٹری اب یہاں پہ ذرا سا سنٹیکس نوٹ کیجئے کہ پہلی جو ہے وہ فنکشن کال ہے گو ٹو آئی نوٹ کاما اور اس نے ہمیں کیا تھا I1. اس سے میں نے لکھا ہے کہ اٹ فالوز کہ جو گو ٹو ٹیبل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں, میں سے استعمال کرڈیکس زیرو 0,e جو ہے وہ 1 ہوگا کیونکہ اسٹیٹ 0 میں اگر میں ہوں یا پارسل ہے اور جو اب یہاں پہ دیکھیں ان پٹ کیا ہے انپوٹ اصل میں یہ وہ نان ٹرمینل ہوگا جو کہ پارسل پہ پش کرے گا اگر وہ ایک ریڈکشن کرتا ہے اگر وہ اسٹیٹ زیرو میں ہے اور ای e پش ہوا ہے تو وہ ای e کی بنا پہ ون کو اب اسٹیک میں پش کر دے گا اور یہ بعد میں بھی مثال دیکھیں گے اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح جب بھی ہم ریڈکشن کرتے تھے تو ہم پھر گو ٹو ٹیبل کو کنسلٹ کر کے وہاں پہ ایک نئی اسٹیٹ کو اسٹیک میں ڈالتے تھے یہ اب وہ اینٹریز ہیں اب آگے چلیے تو آئی نوٹ उस ار ٹی جو ہے اس پہ آئی ٹو اس کی بنا پہ 0,T2 ہوا اب اگین تیزی سے بات کرتے ہیں 0,F پہ اصل میں آپ اسٹیٹ 3 میں جائیں گے 5,E پہ اسٹیٹ 7 میں جائیں گے 5,T پہ اسٹیٹ 2 میں جائیں گے 5,F پہ آپ اسٹیٹ 3 میں جائیں گے 6,T پہ 8 پہ جائیں گے 6,F پہ آپ 3 پہ جائیں گے اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں اگر میں ٹیبل پہ آؤں تو یہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں اور یک مشت میں یہ آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں پہ آپ دیکھیے وہ تمام گو ٹو اینٹریز جو ہیں وہ بھی آ گئی اور میرے لیے اب یہ کاروائی جو ہے مکمل نظر آ رہی ہے کہ ایکشن ٹیبل بھی بن گیا اور گو ٹو ٹیبل بھی بن گیا اب چاہوں تو میں اس کو کوڈ کر سکتا ہوں اگر میں نے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو ٹیبل کی فارم میں مجھے پتا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچر اگر میں نے اس کے لیے سوچنے ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایک سمپل سا میٹرکس جو ہے وہ بالکل مفید رہے گا ایسی چیز کو کسی پروگرام میں کوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اب وہ فائنلی ٹیبل ہمارا بن گیا اب جو کاروائی ہم نے شروع کی تھی کہ اس کی ہم مثال بھی ایک کریں گے اور مثال وہ سمپل سی جو کہ ہم نے بالکل شروع میں کی تھی کہ ایک ان پٹ لو ایک گرامر لو اور اگر فرض یہ ٹيبل آپ کو بنا بنايا مل جائے تو دیکھو پارسر کیا کرتا ہے پارسر سمپلى وہ اسٹيگ کو استعمال کرتا ہے اور اس ٹيبل کو وہ كنسلٹ کرتا جاتا ہے کہ شفٹ کروں کہ ريڈيوز کروں اور فائنلی اگر یہ شفٹ ريڈيوس شفٹ ريڈيوز کرتے کرتے وہ بالکل جو شروع کا جو گرامر رول آگمنٹيڈ گرامر وہاں پہنچ جائے تو وہ پھر ایکسپشن یا ایکسپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ یا وہ کنڈیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ ان پٹ جو ہے وہ پارس کر لیا ہاں یہ بھی میں ضرور کہتا چلوں کہ ٹیبل کی کچھ اینٹریز ہم نے خالی چھوڑ دی ان کا کیا بنے گا یہ وہ ایرو کنڈیشنز ہیں پارسر جب ٹیبل کنسلٹ کرے گا اور اس کو ایک ایسے سیل پہ جانا پڑا جہاں پہ کہ کوئی انٹری نہیں تو assumption یہ ہوگی یا پارسر کے نزدیک وہ اس چیز کو ظاہر کر رہی ہوگی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے ان پٹ جو ہے اس کی بنا پہ آگے پارسنگ یا ریڈکشنز جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب یہاں پہ کچھ کرو ایکچول پارسر جو ہیں وہ پھر ریکوری کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ ایک بات کا ٹاپک ہے کہ پارسر ریکوری کیسے کرتا ہے یہاں پہ اتنی بات کہ ٹیبل کی وہ انٹریز جو کہ خالی ہیں وہ ایرر کنڈیشن ڈکلیئر کرتی ہیں اچھا جہاں تک ایگزامپل کا تعلق ہے اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارا ایک سمپل سا ایکسپریشن جو کہ ہمیں پتا ہے یہ گرامر پارٹس کر لے گی ایکس Y وائی اس کو ہم یہ جو ایل ٹیبل بنایا ہے اس سے پارس کرتے ہیں البتہ یہ کہ جہاں تک اسکیننگ کے حوالے سے جو معاملہ ہے تو دا اسکینر ول ان کوڈ دا ان پٹ اسٹرنگ ایز آئی ڈی مائنس ڈالر اور یہ ڈالر جو ہے یہ اینڈ آف فائل کہہ لیں یا اینڈ آف ان پٹ مارکر کے طور پہ کام دے گا کیونکہ یاد رہے کہ ایونچلی ٹوکن جو ہمیں ملتے ہیں وہ پیئر ہوتا ہے جس میں ایک ٹوکن کلاس ہوتی ہے اس کے اس میں آئی اور مے بھی اس کا ایکچول سٹرنگ اگر ہم جاننا چاہیں کہ پہلا آئی ڈی جو تھا وہ کیا تھا تو شورلی وہ ایکس ہے دوسرا آئی ڈی کیا تھا وہ وائی ہے تیسرا آئی ڈی جو ہے وہ زی ہے اینی anyway, جو بکیا کاروائی ہے وہ ہم آئی ڈی مائنس آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی کے حوالے سے کریں گے ایکس وائی زی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اب جہاں تک پارسر کی کاروائی تھی وہ ہم نے بالکل شروع میں کی تھی اور پارسر کیا کرتا ہے کہ اس نے ایک اسٹیک رکھنا ہے جس میں وہ اپنے ٹرمنلز اور نان ٹرمنلس کو رکھے گا اور ایونچلی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیک میں اصل میں ہینڈلز جو تھے وہ آتے تھے وہ پارشل حالت میں بھی ہوتے تھے اور مکمل میں اور جب بھی مکمل ہینڈل پارسل کو نظر آتا تھا تو وہ اس کو ریڈیوس کر کے ایک نئے گرامر سمبل سے یعنی کہ جو گرامر رول کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کا سمبل ہے اس کو سٹیک پہ پش کر دیتا تھا اب سٹیک کے معاملے میں یہ تھا کہ اس کی انیشل کنفیگریشن کو یاد ہوگا کہ ڈمی یہ زیرو کیا ہے یہ اسٹارٹ اسٹیٹ ہے یعنی کہ ڈی ایف اے کے حوالے سے یا پارسر کے حوالے سے جو اسٹارٹ اسٹیٹ ہے وہ زیرو ہوگی اور اس کے بعد یہ زیرو کو لے کے اور ان پٹ میں جو سمبل آ رہا ہے یہ دو چیزیں لے کے یعنی کہ اسٹیک کی ٹاپ انٹری کو لے کے اور انپٹ جو کرنٹ ہے اس کو لے کے پارسر وہ ٹیبل کو کنسلٹ کرتا ہے اور یہ ٹیبل اب ہم نے بنا لیا ہے اس ٹیبل سے اب آپ کو پتا چل گیا کہ شفٹ ریڈیوس اس کو ایکشن ملیں گے جن کی بنا پہ ان پٹ سے جو ٹوکنز ہیں وہ سٹیک پہ آئیں گے اب جب فائنلی ایک ہینڈل آ جائے گا تو ریڈکشن ہوگی جس کی بنا پہ ایک نان ٹرمینل سٹیک پہ آئے گا اور اب وہ گو ٹو ٹیبل والی جو بات ہے وہ سامنے آئے گی کہ گو ٹو ٹیبل جو ہے وہ اس کو بتائے گا کہ سٹیک کے اوپر جو ٹرمینل ہے نان ٹرمینل ہے اور اس کے نیچے جو اسٹیٹ ہے ان دونوں کو لے کے گو ٹو ٹیبل میں جاؤ اور وہاں سے جو پھر اسٹیٹ ملتی ہے اس کو پش کر دو یہ تھی وہ پارسر والی کاروائی اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ مثال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی لینتھی ہوگی کیونکہ ٹیبل کی کئی انٹریز ہمیں کنسلٹ کرنی پڑے گی یہ ان پٹ ہے تو ذرا چھوٹا سا لیکن ایسی مثال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو وہ ٹیبل کی لک اپ کے حوالے سے یا پارسر کی ایکشنز کے حوالے سے ذرا لمبی تھی چونکہ اس کا وقت آج نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ مثال ہم اگلی دفعہ کریں گے میری تجویز کہ آپ یہ جو ٹیبل کنسٹرکشن الگردم ہے اس کے اوپر آپ نظر دوڑائیے کتاب میں پڑھیے لیکچر نوٹس میں اس کو ضرور دیکھیے تاکہ یہ پوری طرح سمجھ آ جائے کیونکہ بعد میں ہم نے جو ٹول استعمال کرنا ہے وہ یہ ٹیبل ہمارے لیے بنائے گا اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوگی اور جانچنی ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے کہ کی نہیں کیونکہ اگر اس نے ٹیبل غلط بنا دیا تو آپ بلائنڈلی اس ٹیبل کو استعمال نہیں کر سکتے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹیبل ٹھیک ہے کہ نہیں یہ انشاءاللہ مثال ہم اگلی دفعہ کریں گے اور پھر اس ٹول کے بارے میں بھی اور یہ جو مثال ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ٹول سے اگر ہم اس کو چلانا چاہیں تو وہ کیسے چلے گی یہ بقیہ کاروائی اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ